بسم اللہ الرحمن الرحیم بسّیم الحمد اللہ و آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک محلۂ صحب الرواء شاہ ورث و غرب الباطۂ معم الصول شاہ اور باقی تمام برادران خارن سامین سب کو شموسن عبار سلامت کرتے ہیں اور الحمدللہ للہ ہمارے سلسلہ دس کتاب دعو شریف میں سے آج درس نمبر تین سو ابلک آٹھ اولگ مبارکانہ تک پہنچا رہا ہوں تین سو جو ہے دعوت شریف کا شروع سے ابھی تک تین سو درس ہوا ہے اور آٹھ جو ہے آرٹ جو ہے دعا صوفیہ کے چونکہ ہمارے اس وقت باہر چل رہے تو دعائ صفیہ کا آٹھواں درس ہے ہاں جی اور آگے انشاءاللہ جو ہے دعا صوفیہ کی پہلے پیراگراف اللہ منیہ صلی کا رحمت من ان دقتہ دی اس مبارک دعا کے اندر سے ایک تو رحمت علاح کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا بات کیا تھا اس کی اہمیت کا اللہ سے سوال کریں اور پھر جو ہے دوسرا کل بھی قلب یعنی دل کے بارے میں تو کل کی درس میں جو ہے آپ لوگوں کو دو سو اور لوگ سات میں جو ہے دل کے منفی حالات ہاں جی اور احوال کیفیتوں کے بارے میں دست مختلف کیفیتیں اقسام اور بھی زیادہ ہیں میں صرف دس جو ہے تو میرے علم میں آیا تھوڑا مختصر تو جی کے ساتھ میں نے آلودگی مارکانوں تک پہنچایا کہ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ وہی جو انسان دل کی کیفیتوں سے کل کی اس بحث میں آخری دل قلب کی کیفیت جو ہے قلب میت تھا مردہ دل ہاں جی مردہ دل تھا کہ جنہیں قرآن معیت الاحیہ کا ہے یہ مردہ بھی ہے یہ لوگ جو لوگ مردہ دل رکھتے ہیں نا وہ چونکہ چلتے پھرتے ہیں اس لیے آحیا کہیں گے زندہ لیکن دل مردہ اس ان کو مردہ کہیں گے اس جو ان کو مائیت الحیا کہتے ہیں بظاہر دیکھنے میں زندہ ہے اندر سے مردہ ہے کہ بظاہر تو زندہ ہے ان کے دل مردہ ہے جس طرح کسی کی بات جو ہے جس طرح کسی کی بات نہیں سنتا یہ بھی کسی کی بات نہیں سنتا ہاں جی, جی طرح مردہ شخص جو ہے کسی کی بات نہیں سنتا تو اسی طرح یہ جو یہ بھی جو ہے کسی کی بات نہیں سنتا زندہ ہونے کے باوجود بھی کسی کی بات نہیں سنتا ان اس کا دل مردہ ہو چکا ہے بلکہ صرف وہی کرتا ہے جو اپنی منوع مرضی میں آئے تو ایسے لوگوں کے جسم تو زندہ ہیں اور چلتے پھرتے اور کھاتے پیتے ہیں لیکن حق و ہدایت اور اچھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں ہاں اگر سنیں تو سنی انسنی کر دیتی ہے اگر سن بھی لیں تو سنی انسنی کر دیتی ہے اور کوئی فائدہ نہیں لیتے ہیں تو یہ کالا کہ کل دس منفی قسمیں آپ تو ان بتایا تھا تو آج کے جو ہے یہ شروع ہے کہ دس نمبر تین سو ابلک آٹھ ہیں تو سابقہ جو درد دل کے جو مختلف منفی قسمیں ہیں ان کا ایک خلاصہ ذکر کرنے کے بعد دل کے مثبت جو ہے کیفیات اور احوال آج ان کا بھی آپ کو ایک فرص دے دوں گا متاثراً ہمارے چونکہ قرآن پاک کی روشنی میں جو ہے آپ نے دس جنہوں نے سب میں آیت آپ کو ذکر کیا دل کی جو مختلف منفی کیفیتیں اور حالات ہیں اس پہ میں سب میں ہر ایک ایک ایک آیت آیتیں اور بھی بہت ہیں اختصار کے دب ایک, ایک آیت آپ لوگوں کو پیش کیا تو چونکہ قرآن پاک کی روشنی میں معلوم ہوا کہ قلب یعنی دل کی مختلف اور گمراہ کن حالات ہیں اگر ان دلوں کو رحمت الہی شامل حال ہو کے ہاں جی ہدایت نہ ہونے کی صورت میں انسان ہمیشہ کے لیے کفر شرک اور نفاق اور دیگر گناہوں میں غرق رہیں گے ہاں جی اور جہنم میں اس کا ٹھکا نہ ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے عظیم رحمت و فضل کا کمال اخلاص اور عجیبی سے سوال کریں اور اللہ سے دل کی ہدایت طلب کریں تاکہ اس پاک ذات اس پاک ذات کے رحمت و فضل جو ہے ہمارے زحمد و بندے کی شامل حال ہو اور دل کو ان توقن حالات سے نکال کر اچھی اور نورانی حالتوں میں لے آئیں جو کہ ہدایت کی نشانی ہیں ہاں لہذا جو ہے ہمیں دل کے ہدایت کے لئے اللہ سے سختی سے پوری توجہ کے ساتھ پوری آجزی کے ساتھ کمال اخلاص کے ساتھ دعا کا نیچے جو کہ ہماری دعا صفیہ کی پہلی پیراگراف کا پہلا لائن جو ہے پہلی دعا یہی تھا کہ اللہ منیہ سل کا من امن ان دکھاطہ دے بہ قلب پروان میں تیرے پاس سے تیری اس رحمت کا سوال کرتا ہوں تیرے پاس سے جو عالم تو ایک ایسے رحمت کا سوال کرتا ہوں جو تیرے پاس ہے اور تو اس رحمت کا مالک ہے اور اس رحمت کے برکت سے اللہ تہ دی بحا قلب اس رحمت کے برکت سے میرے دل کو تو ہدایت فرمائے اس رحمت کے وسیلے سے تو میرے دل کو ہدایت فرمائے یہ دعا جو ہے دل کی رہتا کے لیے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں دل کو ہدایت دے کر پھر دل کی دل کو اس کی اچھی حالات اور اوصاف و اقسام میں لے کے آ جائیں تو دل کی جو ہے ہدایت پر ہونا دل کے ہدایت یافتہ ہونا دل کی اچھی حالتیں کون سی ہیں؟ اس کے بھی جو طالباً میں نے چھ سات آٹھ نام جو ہے لوگوں کو تو صرف دل کی مختلف اقسام کا جو ہے اچھی حلتوں کا صرف نام ذکر کر رہا ہوں نو میں سے نمبر قلب سلیم ہے قرآن نے فرمایا جو شخص ہمارے پاس قلب سلیم کے ساتھ آ جائے گا آ تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت رکھا ہوا ہے تو پہلے قسم جو قلب سلیم ہے بالکل اطمینان نہ اس کے ساتھ گزارتے ہیں اللہ کے ہر حکم کے سامنے اس کا دل سر تسلیم خم ہے دوسری قسم قلب منیب ہے منیب انا اللہ تر رجوع کرنے والا دن ہمیشہ وہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہے اس دل میں ہمیشہ اللہ ہے اور ہر ہمیشہ اس کے رخ توجہ بازگش اللہ کی طرف اس کو قلب منیب کہتے ہیں ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنے والا دل گناہوں سے پاک دل نمبر تین قلب مطمئن ہنجلب مطمئن ہاں جی قلبِ قو دل جو خدا کی حقیقی عبادت بندگی اللہ کی بامعارفت عبادت و بندگی کی وجہ سے اس کے اندر ایک, ایک قلب حاصل ہوتی ہے ایک سکون اور چین محسوس کرتے ہیں اور وہ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں ہاں تو اس دل کو قلب مطمئن سے تعبیر کیا رسط الرحیم نے دعا میں فرمایا اللہ سے عالم مجھے ہاں جی تو یہ دکھائیں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تو عرحم کہ آپ کے اس بات پر ایمان نہیں علما کیوں نہیں اللہ مجھے ایمان ہے لیتمعین نہ قلب تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے تو اطمینان قلب بہت اہمیت رکھتے ہیں ہاں جی ایک چیز کو آپ بامعارفت جانیں گے دل دلیل اور برہان کے ساتھ جانیں گے تو اس پر پھر مطمئن ہو جاتے ہے تو قلب مطمئن بھی ہدایت کے نشانیوں میں سے ہے نمبر چار قلب طواہر پاکیزہ دل ہاں جی پاک اور طیب دل ساہ منسان وہ دل جس میں نہ کوئی حسد ہے نہ کوئی بوش ہے نہ کوئی کینا ہے نہ کوئی دشمنی ہے نہ اس کے اندر شرک ہے نہ کفر ہے نہ شک ہے نہ نفاق ہے ہاں جی پاک اور صاف ستھرا دل ہے اس کو قلب طواہر بولتے ہیں پاک اور طیب دل جس میں اچھائی کے سوا کوئی برائی نہیں سوچتا ہے وہ دل ہمیشہ اللہ کے تھا تو بندگی سوچتا اپنے اعضا و جوارِ کو وہاں سے اللہ کے تھا تو بندگی کا حکم وہاں سے شادر ہوتا اس دل سے اس قلب طاہر سے ہاں جی ہاں لسوف والوں پتہ ان کی کتابیں پڑھیں تو ان کی ساری توجہ سارا جو ہے تصوف عرفان کی کتابیں اور محمد عالم محمد کی تعلیمات القرآن پاک آتے ہیں ان سب پہ اگر آپ تدبر کریں تو سب سے زیادہ توجہ اسی پر دیا کہ انسان اپنے دل کو پاک رکھیں کس چیز سے تمام اخلاقی برائیوں سے ہاں جی شرک سے کفر سے نفاق سے جھوٹ سے بہتان سے الزام سے توحمت سے تمام برائیوں سے دل کو پاک رکھیں تمام برائیوں سے دل کو پاک رکھیں سب سے خوبصورت دل وہی قلب طواہر ہے ہاں جو شیشے کی طرف صاف ستھرا ہے اس میں کوئی کسافت نہیں کوئی گندگ نہیں ہے اس دل میں ہمیشہ اچھائیاں نظر آتا اگر کوئی اس دل کے اور کو دیکھ سکیں تو وہ صاف ستھرا دل اس کے اندر اچھائی کے سوا کوئی حفاظت کوئی گندگی کوئی گناہ کا سوچ وہ دل گناہ سوچ بھی نہیں سکتا گناہ کا حکم دینا تو چھوڑو قلب تو آئے گناہ سوچ بھی نہیں سکتا تو نمبر چار قلب طواہر پاک و طیب دل نمبر پانچ طلب رحیم رحم اور شفقت سے بھرا ہوا دل ہے نا رحم اور شوقت سے بھرا ہوا دل جن دلوں میں رحم ہوتے ہے شفقت ہوتی ہے وہ کسی مجبور کو دیکھ کر فوراً اس کی فرید رسی کرتے ہیں کسی مریض کو دیکھ کر فوراً ان کی کرتے ہیں کسی کی پریشانی دیکھ کر فوراً ان کے پریشان ان کی جو ہے فریعت رسی پر پہ پہنچتے ہیں ہاں جی وہ ہمیشہ اپنے مسائل سے زیادہ دوسروں کے مسائل پر وہ پرشان پریشان رہتا ہے اور دوسروں کی فکر میں رہتے ہیں ہے تو یہ چونکہ اس کے دل کے اندر رحم ہے ہر ایک کے بارے میں انسانوں کے بارے میں ہاں جی رشتہ داروں کے بارے میں والدین کے بارے میں دو صحباؤ کے بارے میں اشنیالوں کے بارے میں اللہ اللہ کے ہر ماہرو کے بارے میں اس دل میں اس قلب رحیم کے اندر رحم ہوتی ہے ہاں جی اللہ غفر و رحیم اور یہ بندہ بھی اس کا دل و رحیم خدائی سے یہ جو بندے کے اندر آ چکے ہیں اپنی اپنی صدعت کے مطابق تو یہ بھی ہدایت شدہ دل کے اقسام میں سے جو چھٹا جو ہے قلب حی ہے زندہ دل جو اسے قلب والس میں آخری درس میں قلب میتھن ایک دل ہے مردہ ہے اس کو ہاں وہ مردہ دل ہے اس کے مقابلے میں کا یہاں قلب حی ہے زندہ دل زندہ دل بازمیر دل ہے صحیح غلط کا تمیز کرتے ہیں اور اپنے آپ پر اپ کے لیے بھی وہی چاہتے ہیں جو دوسروں کے لیے چاہتے ہیں یہ زندہ دل یہی ہے ہاں جی وہ غیرت سے بھرا ہوا دل ہے حیات سے بھرپور دل ہے ایمان سے بھرپور دل ہے ہر حق کے سامنے سر تسلیم خم لینے ہر باطل کے سامنے کبھی نہ جھکنے والا دل ہے قلب وہی زندہ ہمیشہ خوشیار ہے بیدار ہے حق معرفت کے لیے ہمیشہ آمادہ ہے ہاں جی تو یہ قل و بہت خوبصورت اور نورانی دل ہے زندہ دل ہونا نمبر سات دیکھے قلب حزین محزون دل غمگین دل وہ اللہ اپنے گناہوں پر روتے رہتے ہیں اپنی کمزوریوں پر روتے رہتے ہیں اپنی پریشانیوں پر روتے رہتے ہیں اپنے اعمال کی قلت پر روتے رہتے ہیں سفر کی دولانی اور عمل کی قلت پر روتے رہتے ہیں ہاں جی وہ قلبِ حذین ہے وہ ہمیشہ اپنے عمل کو تھوڑا نظر آتا ہے اس لیے وہ غمگین رہتے ہیں انہیں اپنی نیکیاں بہت تھوڑا نظر آتا ہے گنا انہیں زیادہ نظر آتا ہے جس وجہ سے ہمیشہ معذون رہتا اور کے درگاہ میں ہمیشہ راز و نیاز مناجات آف و درگ در کے درخواست کرتے رہتے ہیں ہاں جی اس میں لوگوں کے بارے میں بھی دل میں رحم ہوتی ہاں جی اور کسی کو مثبت میں دیکھ کر بے اختیار اس کے آنکھوں سے آنسو گر جاتے ہیں اپنے کسی سے عزیز و اقارب کو سے جدائی پر وہ بے اختیار وہ دل روتا ہے اہل سے نے بھی فرمایا ان اللہ پیامبر کا حدیث نقل کیا ہاں جی پیامبر سلم کا حدیث نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قلبِ حضیم سے محبت کرتا ہے چاہتا ہے فرما کر چھٹا کل شاکر ہے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پہ شکر گزار رہنا ہے اس کائنات کہ ہاں جی ہر ہر چیز اسے ذات کا ہے انسان صرف اپنے وجود کے اوپر سوچیں انصاف کے ساتھ سوچیں تو آپ کی آنکھ جیسے عظیم نعمت زبان جیسے عظیم نعمت کان جیسے عظیم نعمت زبان جیسے عظیم نعمت, جیسے عظیم نعمت ہاں جی دماغ جیسے عظیم نعمت اور پھر آپ کے ہاتھ پیر جسم یہ جتنی نعمتیں ہیں آپ ایک ایک وہ گنتے چلے جائیں آپ یہاں تھک جائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کا محسورہ نہیں کر پائیں گے چنا اللہ نے خود قرآن فرمائن تھا دو نعمت اللّہ اللہ تحسہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنتی کرنے لگ جائیں تو کبھی بھی اس کا گنتی اور شمارش سے نہیں کر سکو گے تو یہ قالب شاکر انشاء اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہتے ہیں اللہ کی ہر نعمت میں اللہ کا شاکر رہتے ہیں شکر گزار شکر کرتے رہتے ہیں تو ایک بندہ جب اللہ کا دل سے سچائی کے ساتھ خلوص کے ساتھ اللہ کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرتا رہتا ہے تو اللہ بھی اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کرتا رہتے کیونکہ اللہ کا قرآن وادہ ان شکر تم لادنکم اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے رہیں تو اللہ تمہاری نعمتوں میں ضرور اور اضافہ کر دے گا اور ان تم اگر تم کوفران نعمت کرتے رہیں تو ان عذاب لشیر تو بے شک میرا عذاب بہت ساتھ ہے فضین گرم یہ قلب شاکر ہاں جی تو ان اقسام یہ میں ال تاً قلب کے مثبت حالات اچھی حالات اور اقسام کی یہ آرٹ قسمیں میں نے یہاں ذکر کیے ہیں ان اقسام کے بارے میں حوالات یعنی ان کے حارے کے بارے میں آیات موجود ہے وہ میں نے یہاں دوالت کے خوف سے ذکر نہیں کیا ہے اور ان کا حوالہ جو ہے اسے سے پہلے آپ نے پڑھ کے وہ آیا دعا علامہ توحر قلبی کے بحث میں جو ہے غسل کے دوران پڑھی جانے دعا کے دروس کے ذیل میں میں نے وہاں ان تمام قلب کے مثبت اقسام کے بھی میں نے حوالہ جات وہاں پہ آیات کے ذریعے سے وہاں پر ذکر کیا تمام اقسام کے ذیل میں آیتیں میں ذکر کیا ہے چونکہ یہ سب اقسام دل میں نے آیات سے آخذ کیا ہے قرآن پاک سے آخاذ کیا ہے تو دعوت شریف درج نمبر اکیس اوبلی میں جو ہے یہ قلب مثبت قلب کے بارے میں تفصیلات موجود تھے آئے وہاں ذکر کیا دفتر اچھا یہاں صرف خلاصہ ذکر کیا میں نے محتصر لہذا جو ہے اللہ میں سل کا رحمت من جگہ تہ دے بہا قلوی یہ جو دعا ہے یہ نورانی دعا ہے کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا کہ اسی رحمت کا تیرے پاس سے کہ تہ دے بہہ قلوی جس کے ذریعے سے تو میرے دل کو رانم و ہدایت دے دے اس کی مسئلے سے تم میرے دل کو ہدایت دے دے اس آدمی کہ اس جو ہے ہاں میں اس مبارک دعا کے ذریعے سے کہ ہاں جی اللہ لہٰذا اللہ من اصل رحمت من ان دتابِ قلبی کی اس نورانی دعا کے مضلے سے اللہ تعالیٰ سے قلب و دل کے لئے ان اچھی نورانی حالتوں کی جانب ہدایت کا سوال کریں تاکہ ہمارے دل جو ہے ان نورانی کے کھیتوں سے متصف ہو کر ایک با صفحہ اور نورانی حالت میں زندگی گزار سکیں اور اور آپ کا دل جو کہ اعضائے بدن کے لیے ہاں جی ایک حاکم کی حیثیت رکھتے ہیں ہمیشہ وہاں سے نیک اعمال و افعال و اخلاق حمدا کا ہی حکم کرتے رہیں اور تمام آزاد جو ہے اللہ کے اطاعت و بندگی میں مصروف رہیں کیونکہ آپ نے پیغمبر گرامی کا جو ہے ہاں جی دل کے بارے میں مشہور حدیث جو آپ نے فرمایا کہ انفی اِن جسد ابن عدم لمشغت بے شک انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اضا اصل ہو اصل و جسد یہ ٹھیک رہیں سارے جسم ٹھیک رہیں گے وہ اضا فسد جب بگاڑ پیدا ہو جائے اس حصے میں فسد سار و جسد سارے جسم بگاڑ میں بگاڑ پیدا ہوتی ہیں اے لوگ و اعلیٰ قلب القلب ہو یہ وہی دل ہے تو یہ حدیث جو ہے آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی پڑھ چکا ابنینی افاظ میں لہٰذا اس دعا کے ذرے سے جو ہے ہاں جی پوری خلوص دل سے اللہ سے دل کے ہدایت طلب کریں کیونکہ اگر دل رائے راس پر رائے راس پر ہے تو سارا جسم و اعضا راہ پر ہیں اگر دل رائے راست سے ہٹ جائیں تو تمام آزا رائے راست سے ہر کرش شیطان کے اللہ کھار بن جاتے ہیں لہٰذا میرے دعا اللہ تعالی ہم سب کو ہاں جی یہ ہندواؤں کو خلوص دل کے ساتھ پڑھ کے اپنے دلوں کو منور کرنے کے سب کو توفیعت آمین رب العلم